الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفذنا من طيات من يهدل الله فلا مضل له ومن يبلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد معبده ورسوله اما بعض قوة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعملون بالمعروف والنه هنا من والحافظون لحجود الله وقال الله العظيم رب اشتاح لي صدري واسر لي ومري واخذ الوقت رم من لساني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راملكم منكرًا خلق غير بجزيفة إلا نصحب بالفاني وإلا نصحب بالفاني وذلك باصل إيمان وصرق رسول النبي الكريم محسن بھائی اور یہ محرم کے دنوں میں محرم کے بارے میں بات ہوتی ہے محرم کا مہینہ اصل میں ایک جدوجہاد ہے ماں مسحمد اللہ تعالی کی امت مسلمہ میں دین کو اپنی صحیح نہج پر لاتے ہوئے مملکت اسلامیہ کو صحیح نہج پر لانے کی جدوجہد ہے ان کے بارے میں اللہ پاک یہ عمر ہے کہ اللہ کے بندے خاص بندے جو ہیں تو وہ لیکی کے حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ کے قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور جو میں نے مسیسری پڑھ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تم نے کوئی بائی کو دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے طاقت کے قوت سے روکے ہاتھ سے ان طاقت اور قوت سے روکے اس کا بس نہ ہوتا ہو تو پھر زبان سے روکے اپنی زبانی قوت کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے بولتے ہوئے فضا بناتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کوشش کرے کہ اس کے خلاف فضا بنے اور یہ چیز اپنی جگہ پر قائم آگ ہو جائے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دل سے اس کو برا سمجھے اس کا ساتھ نہ دے دل سے برا سمجھے دل میں ہے دل میں غمگین ہو دل سے دعا کرے تو دل سے روکنا جو ہے دل سے روکنا جو بہت بڑی قوت ہے اس پر غمگین ہونا یہ گویا جو غم ہی ہو رہے ہیں تو آپ کی قوت استعمال کر اس کو روک رہے ہیں آپ اس کے لیے دل سے دعا کر رہے ہیں گویا اس کا بھائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں برا سمجھتے ہیں اس کو اس دعا کر کوڑتے ہیں گمہین غم غم ہوتے ہیں آپ یہ بھی حکومت کل کی آپ کی استعمال ہو رہی ہے وہ آپ اس کو روک لیں اور جو آدمی برائی کو نہ ہاتھ سے روکے نہ ایمان سے روکے نہ دل سے اس پر خفا ہو دل سے خفا نے کو تو آزاف اور ایمان کہا گیا ہے اور دوسری دن میں ہمارا گیا ہے کہ پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے ہر پٹردل کے اس میں لگتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کہ جو آدمی برائی کو دل سے بھی برانا سمجھ رہا ہو ساتھ اس کا دے رہا, ہو رہا ہوں. لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کمپرومائز کیا ہوئے ساتھ دے رہا ہے وہ یہ افغانستان پر اللہ کا ذہب آیا ہے نا. ان لوگوں کی حال ہوتا تھا کہ ولیمے کا جب کھانا ہوتا تھا نا تو اس میں لوگ گئے ہوتے تھے اور بڑی بڑی سفید گاڑیاں تصدیق تیر رہے ہوتے تھے اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اسی ولیمے اس ساتھ شراب چل رہی ہوتی تھی اور ایسے گنگے شیطان بولتے ہی حد تک انکال ہوا ہوا اور خیر کابل میں برخمری میں اور بزار شریف میں عورتوں کا سکرٹ پہن کر پھرنا بھی ہو گیا تو میں نے پہلے بزرگوں کے تجربات سے بعد تیس سال سے میں کہتا اس عمر سے آ رہا ہوں اس وقت دنیا اسلام کے ہوتے ہیں اور عورت کرٹ پہن کر نکل جائے اور مرد کی بھی ختم ہو چکی ہے اس کو برداشت کر لے بعد اس کے بعد بادشاہ کا کچھ تو خون ہوتا ہے انقلاب آتا ہے اور کافر ٹیک اور کرتا ہے ایسے فلسطین میں ہوا جیسے عراق میں ہوا جیسے افغانستان میں ہوا یہ پہلے تو کرا کے کی کیے ہوئے اس کے بعد صاحب جو ہے کہ ان مردوں کو اسلام کے نام پر مملکت چلانے کے کوئی حق ہی نہیں ہے تو دو قسم کی اس میں ہوتی ہے ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے ایک مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے اسلامی حکومت وہ جس کا اسلامی قانون چل رہا مسلمانوں کی حکومت کے قانون جو اب چلا رہے ہیں لیکن ہیں مسلمانوں کی حکومت پھر مسلمانوں کی حکومت آج بھی ان کا نہیں رہتا وہ بھی اللہ لے لیتے ہے اور عذاب آ جاتا ہے پھر لے وہ با... کی جنگ جو ہوئی تھی مجھے یاد ہے آپ لوگوں سے کسی... آپ لوگوں میں سے... تاریخ پیدائش پچاس پیسٹھ بعضوں کی نہیں ہوگی اس وقت تو یو خان نے عالی قوانین نافذ کر لی ہے اپریل کے مہینے میں ڈبل والے حضرات کے استعمال ہو رہے تھے ان سے بڑے بزرگ تھے کچھ ارشاد تھے حضرت مولانی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا دورہ چالیس دن کا مختصر کر کے فوراً واپس ہو گیا کیا حضرت نے کہا آپ کا ملک آزاد کی لپیٹ میں آ گیا کہا آپ کے ملک میں شریعت کے خلاف قانون پاس کیا آپ کی پارلیمنٹ میں آزاد میں آ گیا تو میں جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا کے مہینے اور سترہ دنوں کے بعد اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں ان کے پاس رس لیا تھا میں ان کے پاس تیل تھا ڈیزل وغیرہ بار باقی آگے بات بڑھا کے اللہ کا فضل ہوا یہ عمر کہتے خدا پاکستان کیونکہ اس سے مستقبل میں جا کر دور نیجی کے وقت اہم کردار ادا کرنا ہے اس لیے حفاظت اللہ کرتا رہے گا جہاں جتنے کیوں خراب نہ ہو جائیں نا وہ جتنا کو بگاڑنے والے لوگ اور آ جائیں کیونکہ کر رہے ہوں ان آپ اس بات کو میری سے سنتے رکھیں میں نے پہلے سنی ہوئی ہے کہ اس کی اللہ حافظ کرے ملک محفوظ رہے گا غریب اور دیندار ہوا محفوظ رہیں گے باقی جو جتنا کرے گا اتنا بگتے گا اور تھوڑی سی جو بات کے سامنے گزری ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ کر اس بات کو دیکھ دیں گے جتنا کرتا ہے اتنا بکتا ہے تو یہ جو واقعہ کربلا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی کی ایک منکر یعنی منکر کو ختم کر کے اور معروف کو نافذ کرنے کی مسلجد و جہد ہے اور ہاتھ سے روکنا جو ہے تو اس میں سب سے پہلی بات مسل جد جہد ہوتی ہے اس میں یہ کہ لائف اللہ نبص اللہ جو آئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جی کو کسی, جی کسی آدمی کو بھی اس کے بس سے زیادہ حکم نہیں دیتا بس سے زیادہ پابندی نہیں لگا تھا کہ بس اتنا کرے گا اگر تو حالات ایسے ہوں کہ آپ اپنی قوت کو آگے نکال کر لڑائیں آپ حالات کو بدل نہ سکتے ہوں اور آپ کی قوت پاش پاش ہو جائے اور جو آپ کا جو آپ, جو آپ کے لئے لوگ تھے وہ ہی ختم ہو جائیں اور آپ کی بات ہی بے برخ سے ختم ہو جائے تو اس پاس یہ اپنی قوت کو اپنے وسائل کو بچانا ہوتا ہے جیسا کہ مکی دور میں طراب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کف و اجیو کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ نیچے رکھو رسیم اصلاح کف ویزے کو نقیم اصلاح ہاتھ نیچے رکھو نماز قائم کرو یعنی مثبت طریقے سے ادا کو دعے بڑھاتے جاؤ اور اس وقت جو ہے تو لڑنے کے حالات اگر کیے گئے تو وسائل اس نے نہیں ہیں کہ جبکہ کفر کی قوت کو توڑ کر حق کو نافذ کر دیا جائے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ایسے حالات میں کوئی آدمی خروش کو کہتے ہیں, مسلح جو زیادت کا کو کرتے ہیں کہتے ہیں خروج ایسے وقت میں کوئی خروج کر لے یہ فرض واجب سنت کے بڑھ جاتے ہیں تو مستحب کے درجہ فرض نہیں بڑھ جاتا نہ بڑھ سکتا ہے فرض فرض لیکن ایسے کام کے جن کا کرنا فرض واجب نہیں رہا ہوا تھا کچھ خاص حالات کی وجہ سے اور ایک آدمی نے ہمت کر کے مستحب کے درجے میں تھا لیکن اس کو کیا تو واقعی اس پہ بہت پایا تو یہی جو جہاز ہے محمد سحمد اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ان کے جو ان کی سوچ ان کی جو اس, اس بات کے خیالات ان کی جو اپنی ریڈنگ تھی حالات کے تناظر میں اس میں یہ تھا کہ ان کو اس بات کی تسلی تھی کہ میں اس بات کو نافذ کر سکتا ہوں جتنی میری تائید ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کو نافذ کر سکتا ہوں اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس پائے کے ایمان والے تھے کیس میں اگر میں میری جان میرے سارا خاندان اس پر لگ گیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں بہت سی ایمان والے اور آپ نہیں ہوا کے کھانا نہ ملے تو ہمارا سارا جوش فروش ختم ہو جاتا ہے یہ وہی وہ اختیار کر سکتی کیس کو نافذ کرنے میں نے اور فی الحال کے جو صاحبی حالات نظر آ رہے ہیں مجھے میری صاحب جی میں یہ ہونے کے حالات ہیں اگر سے باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور بل اگر بل یہ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہم ہمارا ہم سارا ہم خاندان وہ سور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے تئی سال پتھر کھائے اور اللہ لہان ہوئے اور فاقے برداشت کیے اور جاتے جات کے کاٹی رتنی مشکلیں کی تو اس پر ان کے خاندان والوں کے اگر جان رکھتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں تو واقعی اس میں جو شادا ہیں جو بہتر آدمی کے شوادا ہیں اس میں آپ کا وہ بیٹا بھی ہے جس دوسری وقت پیدائش ہوئی اس رات کو اور صبح اس کو دان دینے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا ہے اور آپ نے اس کو پر اٹھایا ہے اس کی ہرک میں آ کر تین لگائے اور اس کی شادت ہوئی آپ بھارت کے ساتھ ایک آخری بیان ہے تین بیانوں میں آخری بیان ہے ہمیشہ کے لیے جو واقعات ہوتے ہیں واقعات وجود میں آتے ہیں تو واقعات پر واقعات پر رد عمل کھڑا ہو ہے علامہ حسین اللہ کن اپنی قربانی سے یزید کی حکومت کا خاتمہ تو نہیں کر سکے لیکن ان کے اس واقعے نے دنیا اسلام نام کا ایسا جھنجھوڑا ہے کہ ساڑھے تین سال کے بعد یزید کی حکومت کا خاتمہ اور بعض بالوں کے لوگوں کا اتنا جھنجھوڑا ہے کہ یہاں تک کہ خود یزید کے بیٹے خالد بن یزید نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پیشرو نے پہلے گھومتے دی ہوئی ہیں وہ اس چونکہ اسلامی طریقہ نہیں ہے لہذا میں اس دستبردار ہوں. دستبرداری کا اعلان کیا ہے. اس قربانی کے نتیجہ تھا کہ اس خاندان کا آدمی جس کو اقدار پر بٹھا رہے تھے اس کو اس بات کا کبھی احساس ہوا کہ ہم نے جو طریقہ کار ہمارے ہم بڑوں طریقہ کار برتا ہے وہ اسلامی نہیں تھا لہذا اسکول اس اس اسلامی چرائی اور بیت خصوصی بیت بھومی کے نظام پر کلایا جائے دیکھ اس وقت کے صلاحہ نے اس کو اتنا یعنی وہ فالتو سا کام سمجھا ہے کہ یہاں تک کہ آخر میں جب کوئی بھی نہیں لے رہا تھا تو مروان میں نقم نے اس کو لے کر سے پر ہے کہ حکومت کا قیام ہوا ہے مسلسل تو اس, اس قربانی نے دنیا اسلام کا ایک سنگ میل ادا کیا طرف کا سفر کرتے ہیں آپ نا سڑک کا نشان لگا ہوتے تھے سنگ میل پہلے محاورے میں کلو میٹر میل سنگ میلک ولاسہ بتاتا ہے یار کے منزل بتاتا ہے اس کی روشنی میں آپ چلتے ہیں تو اس واقعے نے دنیا اسلام کو سنگ میل عطا کیا کہ اس کی روشنی میں بعد کے لوگ اس کی روشنی میں چلتے رہے لیکن واقعات جب واقعات جو ہیں ان واقعات کو اس کا صحیح رضی مل جاتا ہے اور فساد بڑے لوگ ہر واقعے کو اسٹنٹ بنا کر اس سے اپنے غلط فائدے حاصل کرتے ہیں لہذا واقع کربلا کو اس دور میں کئی آدمیوں کے نام ہے تاریخ کو پڑھیں تاریخ الخلا مجھے رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کو پڑھیں کیا آل البتہ وہ نہایت جلدی تاریخ ہے کہ کئی لوگوں نے اس واقعے کو سٹنڈ کے طور پر استعمال کیا اور کچھ تو خون اور حکومت اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بطور اسٹنٹ استعمال کرتے تھے لوگوں کو افواق کربلا کو بیان کر کے کربونگ بچا تھے اور لوگوں کو جمع کر لیتے تھے کرونا پیٹنا اور گروہ کو مردم کر کے کئی آدمیوں نے اصول اقتدار کی جلی کوششیں اس کے نتیجے میں کی اور یہاں تک کہ عبداللہ بن سبا یہودی جیسے کہ عثمان عدل کے دور میں آ کر فاروق عداللہ کے, کے دور میں اسمان اکڑایا تھا اور دنیا اسلام نے اختلاف ڈالا تھا اور عثمان عدلہ شہادت کا ذمہ وار بھی کے تربیت یافتہ خارجی ہوئے ہیں عبداللہ بن سبا یہودی کے اور یہی کہ جنگ سفید جنگی جمل اگر محبوب اللہ نظر علی عظ اللہ کے درمیان اس میں استعمال ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ آخر باقی چلاتے چلاتے سارا گروہ منظم ہوا اور منظم ہو کر ہمیں اپنے عقائد اپنے اپنے فکا اپنی ساری چیزیں بنا بنا کر آخر علیہ تشہیر کا مقصد اس کو وجود میں لیا ہے جس کو آج تک چلا رہے ہیں اور یہ چلتا رہے گا اور دنیا اسلامی مدقتوں کو عام نقصان ان لوگوں کے ذریعے ہوا ہے اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیمان اعظم آسٹری کا ماصورہ کیے ہوئے تھا ویانا کا اس نے ماسرا کیا ہوا تھا کا کے شہر اور اس کو پتا کر رہا تھا کہ پیچھے سے شیوں کی بغاوت ہوئی ہے اس کو مال چھوڑ کر پچھانا پڑا تو عام جگہوں پر کیونکہ یہ اکاسی سٹنٹ ہے یہ کوئی دین و مذہب نہیں اور دین و مذہب اور قرآن حدیث ہے نماز روزہ حاض زکات اخلاق اخلاص توازو یہ یہ اسلام ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ پر ایمان رسول پر ایمان آقط پر ایمان یہ اسلام ہے نماز روزہ حاض یہ اسلام ہے آپ اخلاق حضر کریں آپ کے اخلاق اچھے ہوں آپ کے اندر ہو آپ کے اندر اندرزی ہو،, اندر ہو آپ کے اندر خیرخائی ہو یہ اسلام آپ کوئی تاریخی واقعہ گزرا اس میں کوئی حق پر تھا کوئی باطل پتہ اس کے اس کے ساتھ کیا کالج تا کوئی تاریخی واقعہ مذہب کی بنیاد نہیں بن سکتا اس بات کو یاد رکھیں کوئی تاریخی واقعہ خا کے ہم کیوں نہ ہو سے کسی بری نے کتنی زیادہ ظلم جاتی کیوں نہ کی ہوئی دوسرے بریک پر کتنا زیادہ ظلم کیوں نہ ہوا ہو وہ مذہب دین کی بنیاد نہیں بن سکتا آجاتی کی ہے اس کو جاتی کا عذاب ملے گا آخرت میں اور جس پر ظلم ہوا ہے اس ظلم کا ذرا ملے گا آخرت میں لیکن کیا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد ہے تو مذہب کی بنیاد نہیں مان سکتا مذہب کی بنیاد تو عقائد ہیں مذہب کی بنیاد اعمال ہیں وہ تو مذہب اور تین ہے تاریخ واقعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے تو اپنی جگہ پر اہم ہے اس کی تاریخی اہمیت ہے اس کی تینی اہمیت تو نہیں ہے جو حق پر تھا میرے اور میرے رات ذمہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں کہ حق پر کون تھا کون نہیں تھا اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر کے جو حق پر تھا اس کو عجرت دے گا اور جو حق پر نہیں تھا اس کی پکڑ پکڑو اس پر عذاب ہوگا اس کو, کو کوئی دین کی ملال بنا کر چلا رہا ہو تو یہ بہت بڑی اصولی غلطی ہے یہ بہت بڑی اصولی غلطی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ دلائل دیتے ہیں ہم لوگ کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں ہم بس سے اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تو ایمان باللہ ایمان بلّہ خراط ایمان بال رسول اور امان صالحہ اور گناہ سے بچنا بس یہ دین اب ایک بات ایسی ہے کہ جس وقت آپ لوگوں نے نہیں دیکھا پاکستان سے پہلے ہندو بھی یہاں رہتے تھے تو اس وقت حکومت تھی انگریزوں کی اس وقت بھی ایک بات رو ایک بات کی پابندی کی جاتی تھی کہ ہندوؤں کی برات گزرتی تھی تو ان کا ڈول ڈھول کے ساتھ ہندوؤں کی برات کی علامتی ہوتی تھی کہ ڈھول باجے کے ساتھ جاتی تھی تو یہ لوگ یہ مسجد کے سے گزرتے تھے تو بند کر دیتے تھے مسجد کے احترام کی خاطر اور ہندو مسجد میں بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو مسلمانوں کے خداؤں کو نہ, مسلمان کے خدا کو نو ملا مسلمانوں کے کمروں کو گالیاں دو کسی مذہب میں گالیاں دینا جھوٹ بولنا برا بلا کہنا یہ کسی مذہب کے سلے میں نہیں مذہب خواہ حق ہو یا باطل ہو خواہ ہندو مت ہو یا سکھوں کا مذہب ہو گرنتھ ہو یا وید ہو اچھائی نیکی، سچ ہمدردی خیرخائی کو ہر کسی سے بیان کیا ہوا ہے یہ سارے مذاہب نے بیان کیے ہوئے جھوٹ گالی فریب یہ باطل مذہبوں نے کسی میں لے ہوا تو لہٰذا اس میں ہوتا یوں ہے کہ جب ایک گروہ والے اپنی دینی سرگرمیوں میں ایسے دوسرے طبقے دوسرے دوسرے دوسرے کے لوگوں کے ایسے جذبات مشتحل کر رہے ہوں ایسی گالیاں بک رہے ہوں ایسی بیتکی باتیں کہہ رہے ہوں اور ایسا برا بھلا کہہ رہے ہوں کہ جس کو سن کر اگلے آدمی کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں مشتحل ہو جاتے ہیں اور جس وقت ایک آدمی کے جذبات بڑک ہوتے ہیں وہ اشتیال میں آ جائیں جذبات مشتعل ہو جائیں تو اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارے مقصد آئے فکر ہو اس ضابطے اخلاق کا پابند کرایا جائے تو ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں کیونکہ جس کے جذبات مشتعل ہو گئے اس کو آپ قابو میں لنا چاہیں پھر یار کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے جذبات سے مشتر آدمی،, آدمی،, آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا جتنی دیر اس پر اشتہار کا جذبہ تاری ہوتا ہے اسے کا جذباتاری ہوتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو لہذا ان باتوں کو کیوں نہیں روکا جاتا اور سب کو ضابط اخلاق کا پابند کیوں نہیں کرایا جاتا کہ جو ضابط اخلاق دوسرے طبقے کے لوگوں کے ساتھ پرواداری کیسا طریقہ کرتا ہو کہ ان کے جذبات کو مشترکہ کرتا ہو یہ پاس ایران قبل کے ہے جس وقت انقلاب آیا تھا تو اس بار مسلمانوں کا خیال ہوا کہ شاید آپ رواداری کے ہو جائیں گے تہران میں اسکول کی عمارت میں سنی جمع ہوئے اور انہیں عید کی نماز پڑھنا چاہیے ان پر فائرنگ کی دی اب آپ بتائے عبادت کسی عبادت پر جو جسمے کے ادہم شریف فاتح شریف خطبہ تھا اور اس کے بعد لاتھی اس پر فائرنگ کرائی گئی یہ اتنی رواداری جب کہ وہاں پر چالیس فیصد نے سنی اور پاکستان میں دو فیصد اتنی رواداری اس کی مذہبی حکومت نہیں بڑھتی ہے تو ان کو عید کی نماز پڑھتے میں نے تہران کے سفارت والوں وغیرہ سے پاکستان کے سفارت خانے سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے سفارت خانے میں عہد جمعہ اور عید کی نماز ہوتی ہے جس میں کہ مقامی سنی جا کر پڑھتے ہیں بس صرف یہ چونکہ سفارتی اصول ہوتے ہیں محفوظ ہوتی ہیں باقی جگہ محفوظ نہیں سب کم کم یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جلوس نکالا جائے گا ایران میں نہیں نکالا جاتا کسی کا آپ معلومات کر یا جلوس کا نکلنا پھر جلوس میں اشتعال والی باتیں, باتوں کا ہونا اور پر لوگوں کو غصہ دلانا اور اس پر حالات خراب ہونا یہ سب رکیں گے جبکہ ان باتوں کے بارے میں پابندی لگائی جائے گی کہ یہ لوگوں کو اشتعال میں لانے والی باتیں ہیں یہ نہیں کی جائیں گی سوچ کے بعد یہ ہی بات ہوتی ہے اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں جلوس ہو یہ میں آپ کو واضح بتا کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں جلوس ہو یہ سب ہماری بات بات کی جاتے ہیں کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے حج کا اجتماع ہے جلوس نکالے کسی انسلانی عبادت یہ سب جو ہے ہم نے بات کی ہماری بات کی جاتے ہیں ہاں جلوس جن سے جلوس کے فیصلوں کا طریقہ ہے انہیں اپنے لیے کچھ ہڑبونگ بچانا ہوتا ہے ووٹ جمع کرنے ہوتے ہیں حق تو وہ چیز ہے کہ جو بغیر جلوس کے آپ کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے حق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بغیر ہلوڑ بازی کے بغیر ہڑبونگ کے وہ انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے اور کو قبول کر کے آدمی اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور جو سی ایسی نہ ہو تو سمجھ جائیں تو وہ ایک سنٹ ہے ایک پراپگنڈا ہے ایک جلوس ہے ایک ہڑگونگ ہے اور ایک مختلف چیزوں کا استحصال کر کے انسانوں کی عدلوں کو ماؤ کر کے ان کو غلط راستے پر ڈالنا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ استعمال اس مسلمہ کو محفوظ کرنا